حامیم تنزیل من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار بڑا صاحب حکمت ہے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 اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی بر حق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں کر دیا ہے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات تم ان سے کہو کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو اگر تم واقعی سچے ہو اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور جن کو ان کی پکار کے خبر تک نہیں ہے اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے وہ ادل علیم اون بین کو فرو کالین کفرویل اہم حد سمبین اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق بات کے ان تک پہنچ جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے ام وہ اعلم بما تفضون فيه کفا به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم کیا ان کا کہنا یہ ہے کیسے پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہے اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ما وما انا کہو کہ میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا, کیا جائے گا اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں کسی اور چیز کی نہیں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف ایک واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں۔ قل ارایتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشهد شاهد من بنی على مثله فآمن ان والنی کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی اور اس پر ایمان بھی لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے یقین جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہوں قدین کفرولین سب کون الم یا تدوبی فسون عفقی اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَا لِلْمُحْسِنِينَ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے ان یقیناً <سؤال> جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے <سؤال> ایک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانو یعملون وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے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 اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس مہینے ہوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور چالیس سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ رب مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں لینت قبل احسن تجوان سی اتی اصحبل جن قلدی کنواد یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کے خطاؤں سے درگزر کریں گے جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا والذی قال ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغیثان الله ویلك آمن ویلك آمن ان وعد الله حق اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا ہے کہ توف ہے تم پر کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر ایمان لیا یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں من من نو خاصری یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان کی روحوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں ملو فی ہوں اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اور اس دن کو یاد رکھو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی۔ اور ان سے خوب مزہ لے لیا لہذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی کیونکہ تم زمین میں نا حق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی فرمانی کے عادی تھے وزقی اللہ تبدولہ اللہ الله عن خوف اور قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور ان کے بعد بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے اجئتنا عن فأتنا بما تعدنا ان كنت من انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں برگشتہ کرو اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو قل انما العلم عند الله وابلغکم ما ارسلت به ولكننی اراکم قوما تجهلون انہوں نے فرمایا ٹھیک ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو ما رأوه عارضاً مستقبل مست بہری ہوں بن علی پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے میرو کوئی روبی ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تحس نہس کر ڈالے گی غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں وَلَقَدْ فِي إِن فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا خور عَنْهُمْ منہم سم اب فاروم ولا اف د تم شہ اسکن از کنو یجہ دون کبھی بِهِ یست اور اے عرب کے لوگوں ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی اور ہم نے ان کو کان آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے لیکن نہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئیں اور نہ ان کے دل کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو تمہارے ارد گرد واقع تھی جب کہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں وما كانوا يفترون پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر لی اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے یہ تو ان کا سرہ سر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ اور اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جننات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنے قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے کو من سمیک موسا ان سمعن کتاب ظلم باد موسم کلیم مستقیوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسا علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے یا کو میں نے اجیبود اجیبودی اللہ مینو بھی ہی یو فر لکم مل سونو بھی کم یو فر اے ہماری قوم کے لوگو اللہ کے دائیں کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا فی ضلال مبین اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں روس مربل مؤ على ہو کل پدی کیا ان کو یہ سجھائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے اور کیوں نہ ہو وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا تم تک اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے بدلے میں جو تم نے اختیار کر رکھا تھا فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ نم یو مو نم یو عدو نل بسم بلؤ فهل يهلك لو القوم الفاسقون غرض اے پیغمبر تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان فرمان ہیں